اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول الصفا من الناس ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں من اناس لوگوں میں سے ماول کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے ان قبلتم التی کانو علیہ اس قبلے سے اللہ جس پر کانوں تھے علیہ اس کے اوپر جس پر یہ منہ کے جس طرف کو نماز پڑھتے تھے کس چیز نے آخر انہیں پھیر دیا ہے اللہ یہ پہلا جواب دیا ہے آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی مغرب کا مالک ہے جدر بھی وہ حکم کرے جدھر منہ پھیرنے کو کہے یادیمنگ شاعلا سے رات مستقیم اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اس لیے تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا مشرق اور مغرب سمتیں اس کی ہیں جہتیں اس کی ہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو یہاں پر جو ارشاد فرمایا سیقول الصفحا یہ یقول جو ہے یہ کون سا سیگا ہوگا مظاہرے کا صحیح ہے یہی کل پڑھا تھا نا مظاہرے کا سیگا ہو جائے گا اور اس کی ماضی آئے گی کالا سے <تصفح> کالا اس کی ماضی بنے گی نا کہا اور یقول اس کا ترجمہ پھر مظاہرے میں ہونے کی وجہ سے کیا بنے گا کہ وہ کہتے ہیں یا کہیں گے ٹھیک ہے اچھا اگر اس یقول کا ترجمہ یہ مانا جائے کہ یقولو وہ کہتے ہیں تو پھر بھی بات ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں ہو رہی یقولو وہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں یہ چیز پیش آنی ہے تو آیت پہلے نازل ہو گئی حکم بعد میں نازل ہو سی یقول صوفہ انقریب سین اور صوفہ کا جو لفظ ہے نا صوفہ کا یا سین کا اس کا مطلب ہوتا ہے انکریب یعنی جلد ہی سون یہ کہیں گے یہ اعتراض کریں گے اس کا مطلب یہ کہ آیت پہلے نازل ہوئی اور یہ مستقبل میں ایسی چیز پیش آنی تھی تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھیے قریب یہ بات اٹھے گی یہ بات لوگ کہیں گے بعض مفسرین جو ہیں وہ اس کی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ماضی ہے یقول تو کہا ہے اللہ نے لیکن مراد اس سے ماضی ہے یعنی کہا ان لوگوں نے اعتراضات شروع ہو گئے پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے یا تو یہ کہ آج پہلے نازل ہو گئی اعتراضات بعد میں ہوئے کہ ان قریب یہ لوگ اب کہنا شروع کریں گے آپ سے یعنی ان قریب ہم قبلے کی تبدیلی کا حکم دے رہے ہیں اور یہ اعتراضات شروع ہو جائیں گے پہلے سے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا یا پھر دوسری بات یہ کہ قبلے کی تحویل قبلے کا پھرنا یہ پہلے نازل ہو گیا اور لدال یقل صفحہ بے وقوفوں نے اب کہا ہے نا بے وقوف اب کہتے ہیں یا کہا انہوں نے ماضی کے معنی میں جس طرح بھی کر لیں دونوں طرف مفسرین گئے ہیں اس لیے ماضی کے معنی میں تو یہ آ جائے گا کہ ہم تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کہیں گے ایسی تفسیر ہو جائے گی اور مستقبل کے معنی میں ضرور یا انقریب اب کہیں گے دیکھیے گا آپ یہ کہنا شروع کریں گے سیدول الصفہا کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں بے وقوفوں سے مراد یہاں پہ صحیح بخاری میں آیا کتاب التفسیر میں میں یعنی بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ یہودی یعنی یہودی اعتراض کریں گے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ سب کو مانا جائے یہودی بھی عیسائی بھی اور مشرقین مکہ بھی اور منافقین بھی چاروں کو اس پہ اعتراض ہے منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے پھر تھے صحابہ کرام رام رضی اللہ عنہ سے کہ عجیب بات ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اب جان بوجھ کے انکار بھی تو نہیں کر سکتے تھے صاف اپنے مفادات وسطہ اور پھر چونکہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے اقرار بھی نہیں کرتے اور, اور عیسائیوں کی کو تو ویسے اعتراض تھا اور مشری کی نمکہ وہ خوش بھی تھے اور کہتے تھے کہ پچھلی باتیں غلط ہوئی اب ہماری طرف آ رہے ہیں سید ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں من الناس لوگوں میں سے یعنی یہ جتنے گروہ ہیں ان میں سے جو بیقوف ہیں وہ ضرور اس پر اعتراض کریں گے ضرور اس بات کو کہیں گے کہ ما بل کیا چیز تھی ما سوال کے لیے استعمال ہوا ما بل یعنی ان کو کس چیز نے پھیر دیا کس چیز نے طنز کے طور پہ کہتے ہیں استحضا ہسی اڑانے کے لیے مذاق کے لیے ماول عن قبلتہم کس چیز نے انہیں ہٹا دیا ہے اس قبلے سے قبلہ اس میں مکان جگہ کا نام مقابل سامنے کو کہتے ہیں نا کہ ان کے مقابلے میں آئے یعنی اس کے سامنے آئے کوئی اس کا مد مقابل ہے اردو میں بولتے ہیں نا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کے سامنے کھڑا اس کے تو قبلا وہ چیز جس کی طرف سامنے ہوتے ہیں منہ کرتے ہیں جس کی طرف کوئی بھی عبادت کرنے والے قبلہ اسے سے کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ قبلے کا لفظ کابت اللہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جس طرف اپنے سینے کو کرتے چہرے اور سینے میں فرق ہے یہ آگے آ جائے گی بات ماب اللہ حمان قبلتیم کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے اس قبلے سے اللہ تھی جس کے اوپر کانو یہ تھے علیہا جس پہ قائم تھے جس قبلے پر یہ قائم تھے کس چیز نے انہیں اس قبلے سے ہٹا دیا کانو علیحا جس چیز پر یہ قائم تھے بات یہاں پر پہلے یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ قائم جو تھے جس قبلے پر یہ تو ٹھیک ہے یہودی کہتے تھے عیسائی کہتے تھے مشرقین منافقین کہتے تھے ہم بھی سب کہتے ہیں کہ جس قبلے پر کوئی تو قبلہ تھا نا اور بیت المقدس ہی تھا ٹھیک ہے یہ وہ کہتے ہیں کس چیز نے پھیر دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیسے کیا تھا اپنے اجتہ سے یا اللہ کی وہی سے اگر کہیے اللہ کی وہی سے تو پوری اس کتاب میں قرآن پاک میں اللہ کی کوئی ایسی وہی موجود نہیں جس میں اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ آپ قبلے کی طرف ایسے بیت المقدس کی طرف من کر لیں کوئی وہی موجود نہیں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے قرآن میں جس سے پتا چلے یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے دو ہجری میں اور دو ہجری میں رس اللہ اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کتنے سال ہو گئے تھے تیرہ سال مکہ کے اور دو پندرہ برس ہو گئے تھے ان پندرہ سالوں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن پاک میں جس میں یہ پتا چلے کہ آپ کو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف ہوں کرنے اگر ہم کہتے کہ اس آیت نے سائد کو منسوخ کیا کوئی آیت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا مگر ایسا حکم ہے جو قرآن میں نہیں ہے اور یہی چیز سنت ہے یہی چیز اجتحاد کے درجے میں ہے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد وہ قابل عمل ہے جب تک کہ اس کی تردید وہی نہ کرتے جیسے بدر کے قیدیوں میں اجتہاد وہ بھی آپ کا اپنا تھا لیکن اللہ کی طرف سے وہی آگئی کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے ہٹا دیے گئے اس سے اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کی کتاب سنت اللہ کی کتاب قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو کینسل کر سکتا ہے اللہ کا یہ حکم جب نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے جو آپ نے اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد کو اس نے منسوخ کر دیا کینسل کر دیا یہاں سے پتا چلتا ہے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کو کوئی درجہ نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان یہ جو پندرہ برس سترہ برس جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں 15 برس نمازیں پڑھتے رہے ہیں یہ پندرہ سال کی ان کی نمازیں کس قانون کے تحت تھیں اگر حدیث کا کوئی مقام اور معیار ہی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ اتنے سال نمازیں کس چیز پہ پڑھتے رہے طبلہ کون سا تھا ظاہر ہے کہ وہ حدیث سے ہی معلوم ہوا تھا تو ارشاد فرمایا ماب اللہ قبل کانوں والے کس چیز نے انہیں گھما دیا پھیر دیا ہے اس قبل سے جس پر تھے اب اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان سے کہیے کہ سمتیں اور جہتیں وہ مشرق ہو یا مغرب ہو وہ سب اللہ کی ہیں مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے مسلمان پہلے ادھر مُگر کے نماز پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کر رہے تھے اب ادھر مگر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پاس سے کوئی ایسی چیز بنا لی ہے جدھر اللہ حکم کرے گا ادھر کو جھکنا ہے اور سمتوں کا تو کوئی سمت کا تو کوئی اعتبار نہیں کہ مشرق مقدس ہے یا مغرب مقدس ہے اصل چیز اللہ کا حکم قابل اتباع ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے یہ جواب دیا یادیم یا ہے یہ اور ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے الاسرات مستقیم سیدھی راہ کی طرف اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے